اللہ بڑا احسان ہے نے ہمیں اپنے دینا ہماری محنت اور کوشش کرو اللہ مبارک نے صحیح راستے پر جو اس کو لگایا ہوا ہے اور, علماء اور دین مطین پر چلنے کی اللہ تو خطا پر ہے اللہ تبارک بتانا حضرات صاحب ہے علم مجموعی اور تابعین، تبا تابعین اور تمام اور, کرام اور نیک لوگوں کا ساتھ کرنا اور یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنے دین کے لیے قبول حضرت مہاجن نے حضرت رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ اہل حق کے سلسلہ میں ذات و باری تعلی نے چار دعائیں قیامت قبول فرمائی ہیں بیت اللہ نے وہ کیا چار باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پہلے حق کے سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد اگر نفس و شیطان نے ورفہ لایا تو بہت جلد توبہ کی توفیق ہوگی اور نفس اور شیطان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ معاشی طور پر ایسا آدمی ہمیشہ خوشحال رہے گا کبھی پریشان نہیں ہوگا تیسری بات یہ فرمائی کہ اکثر حضرات کو بار بار حج لف نصیب ہوگا اور چوتھی بات یہ ہے کہ سب کا فاطمہ ایمان پر ہوگا ساتھ نصیب فرمایا دعا ہے کہ نحر اس نعمت کے اندر تمام نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اس سلسلے کے ساتھ علمائے حق کے ساتھ جڑے رہنے کے اور ان والے کامیابی کے رستے پر چلنے کے توقع تع فرمائے اور ہماری کمی کو اور ہماری سستی سے اللہ مزر جی آتے ہیں آج کے کی طرف گزشتہ سبق میں ہم نے تعلیمات چند سیوں کی پڑی تھی امید ہے کہ آپ نے ان تعلیمات کو دیکھا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی اور الحمدللہ آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کافی سارے حضرات ہوں اس روم کے اندر ہو, اس روم کے اندر کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلسل کچھ ساتھی آنے والے ہوں اور اچانک کچھ نہ تو جس طرح ایک امام جب نماز پڑھاتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ فلا نمازی فلا میرا مختبی آج نظر نہیں آ رہا تو ذہن کے اندر دل کے اندر ایک تشویش ایک بے چینی سے ہوتی ہے اور طرح طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ جب آپ حضرات کا نیک نظر نہیں آتا تو میرے دل کے اندر بھی تشویش اور بےچینی سے ہوتی ہے کہ میں معلوم بجلی میں ساتھ نہیں دیا ہوگا یا کوئی مسالہ ہوگا اللہ سب کے لیے آسانیوں پیدا کرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ اس عظیم کام میں لگنے کی توفیق عطا کرنا تو توفیق مانگتے رہے ہم انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور مہربانی بن جائیں گے انشاءاللہ توفیق تو مانگیں گے نا اللہ رب الزت سے کہ اللہ ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرما پیدا کر رہا بے شک ہمارے اسباب محدود ہماری ہمت کمزور سی ہے لیکن اے اللہ تو ہمیں استفامت میں سیکھے ہمارے ساتھ ہم کرتے تھے التقامت سیر امن الفی کہ ہزار کرامتے ایک طرف اور استقامت ایک طرف تو یہ استقامت ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے اور جب آدمی اپنے اوقات کو متعین کر لیتا ہے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اس کے اوقات کے اندر ایک برکت سیا ہوتی ہے اور اللہ کی ایک غیر مدد اور مصرت شامل حال ہوتی ہے اور آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اتنا کام کر سکتا ہوں آپ دیکھ لیجیے جن حضرات کے اوقات طے ہیں معمولات زندگی طے ہیں اور استقامت کے ساتھ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت پڑھے اور دین کے بہت زیادہ کام کیے اس لیے ہم کوشش کریں جو اپنے دن بھر کے اپنے اعمال طے کیے ہیں کوشش کریں ان پر عمل करने کے اگر نہیں کیے تو آج ہی یا کل ہی یا کسی وقت تو ان کو ہم پہلے ترتیب دیں اور پھر کسی بڑے سے جو ہے ہم ان پر نظر ثانی بھی کروا لیں کہ میں یہ یہ آسانی سے کر سکتا ہوں تو آپ دیکھ لیجیے اس میں مجھے کوئی تبدیلی تو نہیں کرنی چاہیے اور پھر اس کی اطلاع بھی کریں معمول اس کو میں صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہوں اس میںتا ہی ہو رہی ہے تو وہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو بتلا دیں گے یا اس کو تبدیلی فرما دیں گے تو یو انشاءاللہ شاء اللہ بے اوقات طے ہوں گے جو ہے برکت ہوگی اور بہت سارے کام سرجام ہو جائیں گے ورنہ دیکھیے کسی دن آدمی کی طبیعت میں انشاط ہوتا ہے اور کسی منتبیت کے اندر جو ہے سستی سی ہوتی ہے تو نوافی لذکار تلاوت کو کیا فرائض کے اندر بھی کوتاری ہو جاتی ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے اوقات اور اعمال کے طے نہ تو ان کوشش کریں گے نا تو اس روم کو جو ہے اس روم کی طرح جیسے ہم نے اس سے فائدہ حاصل کیا فیم القرآن روم سے اور اسی طرح بالخصوص اس کلاس روم سے تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اور بھی بہت سارے نوجوان اور بہت سارے انسان وہ اس سے فیض یاب ہو سکے اور یہ سلسلہ دن چلتا رہے اس کے لیے بے فکر مند رہا کریں کہ کیسے جو ہیں میری دعوت سے اور میرے کہنے سے جو ہے اور اور ان کا بھی فائم اور اسی طرح بعض دفعہ کچھ حضرات جس گرم طلب تلاش کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو آپ فوراً محسوس کریں کہ کون ایسا بندہ ہے اور پھر جلد از جلد اس کی جو ہے اس کارخیر کی طرح فوراً رہنمائی کریں تاکہ مزید اس کا وقت جو ہے اور اس کی عمر ضائع ہو سکے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا لہرب العزت ہمیں بھی استفامت نسیح پر میں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں بھی اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی دین کی سرگرمیوں سے اور ان دینی سے اور سے زیادہ سے زیادہ کی تو میں نے عرض کیا تھا دو ان کو لیاب کو سامنے دوبارہ پیش کروں گا دیکھئے. ایک ہے یا اور دوسرا سیوا ہے واحد ونسر کرتا تھا ید او بولا تو ید او سے ید او آپ نے پڑھا ہے لہذا واؤ کو ساتھ اب دو وہ جمع ہے پہلا ساکن ہے دونوں ساکن ہیں پہلا ساکن بدہ ہے تو پہلے ساکن کو گرا دیا تو کیا رہ گیا ٹھیک ہے واحد مولس حاضر کا سیوا تد اصل میں تھا تد اوینا او بروزن تف اوینا جیسے اب تد پر کسرہ دشوار ہے لہذا آئین کرمہ کی حرکت ختم کر کے وا کا کثرہ آئین کریمہ کو دیا تو اب کیا ہوا تب عم بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکم ہے تو اب واؤ کو یا سے بدلا وہ ساکن ہے اس سے پہلے کسرا ہے والے فائدے کے مطابق گاؤں کو بدلا پہلا ساکن مدہ ہے اس کو گرا دیا نہ ہوا اس کو دیکھیے ذرا میری آواز تو آپ ساکن تک کچھ نہ کچھ پہنچ رہی ہے نا سادے اوگینا. سادے اوگینا. وہاں بھی ماں قبل کر ختم کر کے اسی طرح یہاں بھی این کلیوں کا جو جمع ہے اس کو ختم کر کے تو وا خطرہ جو ہے وہ سا اس سے پہلے خطرہ ہو. ہو تو واؤ کو یا ساکن اب دیکھیے پہلا یا بھی ساکن دوسرا یا بھی ساکن دو ساکن ایک جگہ جمع ہے اور پہلا ساکن ان میں سے مکتا ہے لہذا اس پہ ساتل کو گرا دیا تو تدائینہ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے اصل میں تد اوینہ تھا بر وزن تب تعلیم کے بعد یہ تدعینہ بنا ہے اب کد اور اس سے ملتا جلتا جو بھی سیکھا ہمارے سامنے آئے تو ہمیں فوراً سمجھنا چاہیے کہ اس میں تعلیم ہوئی اور اس کا اثر وطن وہ کچھ اور ہے ٹھیک ہے اسی طرح واحد ماننا ساز مجغول کا سیکھا تد آئینہ یہ ذرا اس سے آسان ہے کہ اصل میں تد آوینا تھا ابین ہوا اب یا متحرک اس سے پہلے عرف ہے باوال قاعدہ کے مطابق تبدیل کیا اب علیف بھی ساکن اور یا بھی ساکن تو پہلا ساکن ہوتا ہے اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا خدا اصل میں خدا خدا خدا تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں और को और और है और और लिए तो अब आप दीना को سرف کبیر کی طرح اب تک آپ نے معافی معروف مافی مشرب مزار معروف اور مزار مشغول کی سرف کبیر کری اور امید ہے کہ تجمہ کے ساتھ اپنے خود کہنے کی بھی کوشش کی ہوگی آگے دیکھیے نقی تاکی بنن معروف سیو واحد مذکر آئے بہت تاکیز بلن محرم. اسی طرح آخر تک لن اب ہرگز نہیں بلاؤں گا میں ایک مرد میں ایک عورت سیوا واحد مکرس متقل بحث اس بات سے بحث لفیتا بلن ماروں اور پھر اسی طرح مجھول کی اسی پہلی ترجیح کے مطابق سب سے پہلے گردان کہنے کی کوشش کرے نئی یودھا نئی یودھا آیا نئی یدھا اور پھر ترجمہ کے ساتھ نئی ہرگز نہیں بلایا جائے گا وہ ایک مرد نئی یودھا آیا ہرگز نہیں بلائے جائیں گے وہ دو مرد یوں آخر تک لن لدا ہرگز نہیں بلائے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں اور پھر مکمل تفصیل کے ساتھ یدعا ہرگز نہیں بلایا جائے گا وہ ایک مرد سیوا اسی طرح جہد ب نم کی گردان لم يدعو. لم يدعو لم سب سے پہلے سادہ انداز سے گردان کہنے کی کوشش کریں اور معروف کی نے مجھ کا ترجمہ کیا ہوگا لم يدعو, نہیں بلایا کیا وہ ایک مرد. لم آیا نہیں بلائے گئے وہ دو مرد تو یوں ترمے کے ساتھ اور پھر سیگا اور بحث کے ساتھ مکمل طور پہ لیکن ایک کام یہاں آپ نے اور بھی کرنا ہے کہ سب سے پہلے ان الفاظ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ تعلیم کیا ہوئی ہے مثال کے طور پر لم ید